اللہ اب العالمی محترم کو فرمائے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اب العالمین نے اس اہم ترین کتاب کے کوئی اختتام تک پہنچایا اور اس کتاب کی شرح میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں یوں تو کتاب منحص سے متعلق چالیس باتوں پر مشتمل تھی لیکن شیخ نے اپنی تشریح کے دوران وضاحت کے دوران چالیس نہیں بلکہ منحص کی سینکڑوں باتیں ہمیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور جو کچھ ہم نے سنا ہے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے میرے بھائیوں چار دنوں سے یہ دورہ مقد الفلسل چل رہا تھا ایک ہفتے کے نازے کی وجہ سے آپ نے چار دنوں کے دوران عقیدے کی کوئی بات نہیں پڑھی نہ سیکھی نہ سنی اس کتاب کی شرح کے دوران وجہ کیا ہے اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدے کی درستگی کا دار و مدار منہج کی درستگی پر ہے اگر انسان کا منحص صحیح ہوگا تو اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اگر اس کا منحص خراب ہے غلط ہے تو اس کا عقیدہ بھی خراب اور غلط ہوگا اس کی مثال نماز اور وضو کی ہے اگر انسان کا وضو ٹھیک ہے تو نماز بھی ٹھیک ہوگی اگر وضو نہیں ہے تو انسان کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی اس لیے منحص کی اصلاح عقیدے کی اصلاح سے پہلے ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان کا منہج صحیح ہو سلف صالح کے منحص کے مطابق ہو ان کے اصول اور داخلے کے مطابق ہو الحمد ہم نے کتاب پڑھی ہے اس کتاب لکھنے والے شیخ محمد بن عمر معذمور حضر اللہ کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے چالیس اہم باتیں مرحض کے میں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتہ فرمائے اللہ ان کے علم سے پوری امت مسلمہ کو مصفی فرمائے ہم شیخ کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ نے اپنا قیمتی وقت نکالا شیخ کتنا مصروف رہتے ہیں شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو ہمیں معلوم ہے کہ بڑی مشکل سے شیخ کا وقت ملتا ہے پورا سال شیخ بزی رہتے ہیں مختلف جگہوں پر شیخ کے دروس ہوتے ہیں ایک مہینے کے لیے انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اس پر ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے بڑی قیمتی باتیں ہے شیخ کی ایک ایک بات ایک ایک جملہ ایسا تھا جو سونے کے پانی شریک نیگے قابل تھا اور بہت مختصر سے باتوں میں معنی سمندر کمانے جمع کر دیا اور بڑے اچھے انداز میں شریف انداز میں ہمارے سامنے کتاب کی شرح کی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر پوری رات شرح چلتی تو بھی ہمارا بغور سنتے اور سنتے رہتے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ اب العامین نے شیخ محترم کو بہت اچھی باتوں سے علم سے اور اس طریقے سے اس بات کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچانے میں مہارت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں ان کے علم میں عمل برکتہ فرمائے اور اللہ حکام نے مستقبل میں سے اتفاظہ کرنے کی توفیق بخش امین اور میرے بھائیوں آپ کا بھی شکریہ امدا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا یہاں آئے سنے اور اس طریقے سے ہمارے جو بھائی ریاض سے خبر دمام سے آئے ان کے لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا وہاں سے آنا اس منحص سے کتاب سے دین سے سلب سے اور اس طریقے سے قرآن و حدیث سے ان تمام چیزوں سے محبت کی دلیل ہے عام لوگوں کی ہاں حاضری ہماری خواتین کی حاضری ان کی شرکت یہ سب اس, اس پاس کی دلیل ہے کہ انہیں اس مناحط سے طرف صالین کے مناحط سے انہیں محبت ہے دین سے محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے آباد رکھے جو کچھ باتیں ہم نے پڑھی ہیں سنی ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی اس پر عمل کرنے کی سہدے کا ناظرمائے کیونکہ اصل عمل ہے علم معرفت کا نام نہیں ہے علم معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہے جس کے پاس صرف معلومات و عمل نہ ہو اس کی مثال گدھے کی ہے جس گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی جائیں جس سے اس کو کوئی کو فائدہ نہ ہو اس لیے علم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے اور علم خشیت ہی کا نام ہے توازوں کا نام ہے عمل کا نام ہے تو علم آ جانے سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی ہے کم کامیابی ملتی ہے جب انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے مطابق عقیدہ اور منہج اپناتا ہے اور عمل کرتا ہے تب جا کر کے انسان کو کامیابی ملتی ہے تو اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے انہیں چند باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اب کچھ بات کہنے کے لیے رہی الحمد للہ اپنے منحص کے تعلق سے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی سرحد کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں اور سیکھی ہیں لہذا اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے رب الحمد الحمدللہ آپ کے دعویٰ سنٹر میں بہت سارے دروس ہوتے ہیں ہر ہفتے کو یہاں پر التوحید کا کتاب المام کا درس ہوتا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر پروسیز وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کا ہے آپ لوگ آئے اور اس طریقے سے آپ لوگ سے فائدہ اٹھائیں اٹھائے دعویٰ سنٹر کسی کی گاہر نہیں ہے دعویٰ سنٹر میرا نہیں ہے نہ ہمارا نہ کسی اور کا یہ دعویٰ آپ سب لوگوں کا ہے آپ سب لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اس لیے آپ سب لوگ آئیں اور الحمدللہ یہاں پر پورے سعودی عرب کے اندر آپ کو ہر جگہ دعویٰ سینٹر ملیں گے جہاں سے سبزی کا منع جو رفیدہ آپ کو سکھایا جاتا ہے خالص آپ کو یہاں سے کتاب و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے خالص عقیدہ اور منحصا جاتا ہے اور اس طریقے سے سرب سال کی نہج پر آپ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے آپ اسے غلیمت سمجھے ہمارے بہت سارے ساتھی یہاں سے گئے مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں لیکن یہ چیز ان کو وہاں نہیں ملی بہت سارے ہمارے بھائی پر گواہ بھی ہیں اسی منسلس کے اندر موجود ہیں کہ یہاں جانے کے بعد ہمیں بہت افسوس ہوا اور وہ وہاں گئے اور علما سے دور ہوگئے مجلسوں سے دور ہوگئے ان کے منہر بھی بگاڑ آ گیا امر بھی بگاڑ آ گیا عقیدے بگاڑ آ گیا اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمد آپ کو محبت کے سعودی عرب کے اندر یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اس پر ان کا بھی شکریہ ادا کریں اور اس طریقے دعوت سنگر کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے آپ کے لیے سر کا موقع فراہم کر رکھا ہے کہ آپ الحمدللہ یہاں پر حالف شعب سنت کی دعوت آپ سنتے ہیں اور اس طریقے سے کی اشاعت کے لیے آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے تو تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے رخ نکالا اور شیخ کا دورہ بھی ختم نہیں ہوا ہے اور پیر اور منگل اور بدھ کو ارب عئی نویا کی ہمارے شیخ شرح کرتے ہیں یہ منہر سے متعلق اربئی چالیس باتوں کی شرح کی ہے شیخ نے حدیث سے متعلق چالیس حدیثوں کی شرح کر رہے ہیں پیر منگل اور بدھ کو اس میں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تشریف لائیں اور اس درس الحمد للہ شاہ نماز کے بعد ہوتا ہے دو گھنٹے کا درخت رہتا ہے اس میں بھی آزم و تشریف لائیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاضر کرنے اس پر عمل کرنے اور پھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق دے دعوت کی رائے جو مشکلات پریشانیاں آئیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر صبر کرنے کی توفیق جامع اقوام سمی سمد اللہ علیہ کا بحث السلام علیہ و رحمۃ اللہ